بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف بت فی الارض وهم من مائ سنی لومی پبل ووم میں فرحل مل یوں سوری شاء وهو وعد اللہ عزیز الحیم اللہف اللہ الف لا لامی رومی قریب کی سرزمین میں مخلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فٹا پر مسلمان خوشیاں منائیں گے اللہ نصرت اطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں اولم یتفکروا فی انفسہن سم بین انجنی وفی نیبل پیمفیو کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں بر حق اور ایک مقدر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں أولم في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اگ منهم کبھی کبلیم الارض وعمروها اس مما عمروها وجاءتهم رسلهم سن بل بین فَمَا اولم اللَّهُ کن اللہ اولم ہوں کن کن فسم اول اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے ثُمَّ قیبتین اص الَّذِينَ انبو ان بھی عیتی لہی و کنو بھی حیستی اون کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو چھکلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اللہ ترجعون خلق تقوم میں سل المجرمون اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا ارادہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق دھک رہ جائیں گے اولم کل شور کا اہم شفا کیا نوبی شورک ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ <يَتَفرَّقُون> جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي يحبرون جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادا فرحاں رکھے جائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا وَلِقَاءِ فِي الْعَذَابِ <محضرون> اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہمت ہے اور تصویر کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر زہر کا وقت آتا ہے یخری جل من امینل مئی تیو یوخری جل مئی تمینل ہئی اوبا دم ہوتی وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال دیے جاؤ گے بشروشرو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو ہوتی جلتس کنو ار جال بین کم ادت انتی پومی یتک اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے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 اِنَّ فی لآیاتٍ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے بل ہریو اکمل ان تل پومی اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں قومی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اتل سے کام لیتے ہیں او میتی سنا او اللہ وہ بھی امر تم ادا داوت من اللہ بد تم تو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے کل آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں سب کے سب اسی کے تاب فرمان ہیں وہی الخل وَهُوَ میںزیز الحقی وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا ارادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے برب لکم مثلا من ہلکمل شرک مز کمفی سو فيه سواء تخافونهم كخيفتكم ک نفصل لقوم وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں بل اتبع وما لهم من مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا حریف فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون پس اے نبی اور نبی کے پیرو یکسو ہو کر اپنا روخ اس دین کی سمت میں جمع دو قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی یہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں و ولا تكونوا من المشرکین مینلیا کلو ہزل قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرقین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے وہ ادر داؤں منی بین علئی داؤ منی بین علئی سم ن اد رحمت من شری کو لو مت نم فتح مت فصوں فت علم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں اچھا مزے کر لو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا ام ام عليهم فهو يتكلم بما كانوا به کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں وہ ادونت وَإن تصبهم بما قدمت اذا هم يقنطون جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں نف دل چل آیا قومی کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں وما آتیتم من اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں شوکم کم شعی صبح نو اچانک اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو پاک ہے وہ اور بہت بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں وہاں بعض عملوا يرجعون خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باز اعمال کا شاید کہ وہ باز آئیں مشرقی اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے ان میں سے اکثر مشرق ہی تھے قد پس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے من كفر فعليه من فضله إنه لا يحب جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عملے صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہوں ولی ازی پاکم ولی از پکمتی والی تجری الفل کو بھی امری والی اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرامند کرنے کے لیے اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو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 اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں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 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَي يُنزل عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے رحمت موتی ہے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں ان کلمیلسمیدری ہل میاں بلتی مسلم اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ الری خل پکم بافی سم ظالمی داد باسم قوت سم بعد داد کو شہید ما وهو العلیم اللہ ہی تو ہے جس نے ذوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی پھر اس ذوف کے بعد تمہیں قوت بخشی پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے مگر جو علم اور ایمان سے بہرمند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا وَلَقَدْ مَرَبْنَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ کل مسل جِئْتَهُمْ ہوں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے تم خا کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو كذلك يطبع على قلوب الذين لا اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ پس اے نبی صبر کرو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہر کس نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے